بسم اللہ وحمد اللہ و سلات وسلم رسوم اللہ صلی اللہ علیہ بھائی کا سوال ہے جیش ملاد النبی کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم کیا شرحی حیثیت ہے اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اور کافی علماء نے اس موضوع کے تعلق سے باتیں کی ہیں کتابیں بھی موجود ہیں ریکارڈنگس بھی موجود ہیں لیکن مختصراً میں صرف اشارات اور چند باتیں اس موضوع کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ مسلمان یہ بہترین طریقے سے جان لے کہ شریعت کے بعض مسائل جو ہیں ان کو سمجھنا کیسے ہے اور دین دینی مسائل دنیا مسائل میں فرق کیا ہے اگر ہم یہ چیز آج سمجھ لیں تو انشاءاللہ اس یہ مسئلہ چاہے جشن اللہ کا مسئلہ ہو یا کوئی اور اس سے ملتے جلتے مسئلے ہوں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ واضح ہو جائیں گے پہلی بات یہ ہے چند اصور و ضوابط اس موضوع کے تعلق سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام کامل دین ہے اور ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے اور بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ دین اسلام کامل دین ہے اس کی تکمین آپ سلم کے زمانے میں ہی زندگی میں ہو چکی ہے. افسان وفات کے بعد وہ ایک دروازہ بند ہو چکا ہے اب کوئی نئی چیز اس دین میں داخل ہو ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکمل تلق لکم دینکم و اکتم تو الکن تھی ونود تکم الاسلام دین آج, آج تمہار تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور جو کامل ہوتا ہے اس میں کہیں پر بھی کوئی نقص نہیں ہوتا اور نہ اس میں کوئی زیادتی کی کوئی گنجائش ہوتی ہے سوال نہیں پیدا ہے اور اللہ کا نعمتیں بہت زیادہ ہیں اور سب سے عظیم نعمت اس دین اسلام کی تکمیل ہے وہ اتم تو علمت اور دنیا میں ایک ہی دین ہے جو کامل ہے وہ ہے دین اسلام وہ رضی رقم اسلام اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی بھی ہوا ہے اس کا مطلب ہے جو دین ناقص ہے اللہ اس پہ راضی نہیں ہے کیا دین ناقص بھی ہو سکتا ہے جی ہاں کامل دین میں کوئی چیز زیادہ کر دیں تو پھر اس کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین ہر زیادتی سے بری ہے جو لوگ اپنی تئیں خود چیزیں زیادہ کرتے رہتے ہیں وہ دین میں نقص پیدا کرتے ہیں اور وہ ہر اس وعید میں شامل ہو جاتے ہیں جو دین کے ترقی کا باعث بنتے ہیں اور وہ لوگ اپنے خود ساختہ دین پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں دوسری بات دین دینی مسائل جو ہیں یہ وہ مسائل ہیں جن کی دلیل ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں بغیر دلیل کے دینی امور میں کوئی چیز بھی ثابت ہو نہیں سکتی دینی معاملات توقیفی ہیں یعنی بغیر دلیل کے ہم دین کا عمل کر ہی نہیں سکتے جب دینی کو مسئلہ ہو تو اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے اور دلیل یا تو قران مجید میں سے یا الله واطيعوا الرسول الا تبطل اعمالكم اللہ تعالی کہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے فرمان عمل قال الله وقر رسول سے بنیاد عمل مردود ہے اور اللہ تعالی کے پیارے پیارے, پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فہد جس ہمارے دین میں ایجاد کی ہے جس کے دلیل نہیں ہے دین میں وہ شخص مردود اس کا عمل بھی مردود ہے في امرنا هذا اس حدیث میں هذا اسم اشارہ ہے اور یہاں پر دین کے تعلق سے بات ہو رہی ہے جس نے بھی نئی چیز ایجاد کی دین میں اس کے تعلق دینی امور سے ہے دین سے ہے اور بغیر دلیل کی وہ نئی چیز ایجاد کرتا ہے دین کے تعلق سے اس چیز کا واسطہ ہے فہو رد وہ مردود ہے عمل بھی مردود ہے وہ عمل کرنے والا بھی مردود ہے اس سے ہمیں ملتا ہے بداعت کا ترازو بدعت کا معنی بدہت کا ترازو میں اسی ایک حدیث میں ملتا ہے اور یہ بنیاد ہے یہ حدیث جو ہے یہ بدعت کے اصول اور ضوابط میں بنیاد ہے چھوٹے سے حدیث ہے متفق علی حدیث ہے لیکن اس کے اندر جو معنی ہے بڑا عظیم معنی ہے اور بدعت کا قلعہ کما کرنے کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے بدعت کا معنی ہے دین میں نئی چیز ایجاد کرنا حدت فی امرینا ہے تعریف ہے بدایت کی پہلا جملہ الدا دینی سم اور بدایت کے لفظی معنی ہے نئی چیز ایجاد کرنا ہر نئی چیز بدایت ہے لفظ اعتبار سے لغت کے اعتبار سے دنیا میں بھی ہو سکتے دین میں بھی ہو سکتی ہے دنیا, دنیا میں نئی چیز جو ہے وہ بھی بدایت ہے دنیا کے اعتبار سے جو پہلے چیز موجود نہیں تھی آج نئی چیز ہے وہ بدایت کہیں کہلائی جاتی ہے لغت کے اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے موبائل فون پہلے نہیں تھے بدایت ہے گاڑیاں پہلے نہیں تھیں اونٹ تھے اوٹھے آپ گاڑیاں ہیں یہ بھی بدایت ہے اینک وغیرہ نہیں تھی یہ بھی بدایت ہے میکرو سسٹم نہیں تھا یہ بھی بدایت ہے لیکن یہ لغت کے اعتبار سے بدایت ہے اور دنیاوی بدایت ہیں اور دنیا میں یہ سارے کے سارے جو چیزیں یہ جی جائز ہیں کیونکہ ان کے تعلق دین سے نہیں ہے پھر امری نحادہ سے نہیں ہے تو دینی مسائل اور دنیا مسائل میں زمین آسمان کا فرق ہے بدعت شرعیہ جس کے منح کیا گیا ہے جس کا عمل مردود ہے جو اللہ تعالی کے قابل قبول نہیں ہے وہ بدایت شرعیہ بدع لغویہ ہے لغویا نہیں لغت کے اعتبار سے بدایت نہیں ہے اور پھر یہ طراز ہے بدایت کا ہمارے پاس اس کی تین شرطیں ہیں اگر یہ پائی جائے تو بدایت ہے اگر ایک بھی تو بدایت نہیں ہے نمبر ایک احداث ہو نئی چیز ہو پرانی نہ ہو پہلے سے موجود نہ ہو نمبر دو فی امری هذا، جو ہمارے دین سے تعلق رکھتی ہو دنیا کے تعلق سے ہے تو پھر بدایت نہیں ہے نمبر تین مال سمین اس کی کوئی دلیل بھی نہ ہو شریاتی اگر دلیل ہے قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے یا اجماع سے تو پھر وہ بدعت نہیں ہے اگر شکوت کی اتباس بدایت ہوگی وہ ہو. نئی چیز پہلے تھی لیکن شریعت کے اعتبار سے بدایت نہیں ہے نتیجہ کیا ہے فہو رد مردود آئیے دیکھتے ہیں جشم علاد النبی جو ہمارا موضوع ہے وہ اس ترازو پر اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے جشم علاد النبی اللہ تعالیٰ کے پیارے کے زمانے میں نہیں تھا آب علیہ وسلم نے جشن نہیں منایا کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا نہ صحیح حدیث سے نہ ضعیف حدی سے صحابہ کرام نے نہیں کیا تابعین نے نہیں کیا اتباع طب نے نہیں کیا بہترین تین صدیوں میں اس کا ذکر نام و نشان تک نہیں تھا تو شروع کیسے ہو رہی سب سے پہلے چوتھی صدی ہجری میں عبیدی، فاطمی رافضیوں نے باطنی گروہ نے ان نے اس بدایت کو ایجاد کیا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو بلایا ہے یہ بدایت اس دن سے عام ہوئی ہے تو یسمراد النبی جو ہے ان لوگوں سے شروع ہوا جو خود بدایتی ہیں اور جن کے زندگی کی بنیاد بدعاقیدگی بدعقیدگی پر قائم ہو شرک بدعات و خرافات پر قائم ہے تو یہ چیز ان کی طرف سے آئی ہے اس دنیا میں اس امت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو خود کیا ہے اور اس حکم بھی نہیں دیا اور ہمیں یقین ہے کہ دین کامل ہے اور ہمیں یقین ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خیر خواہی نہیں ہے لے کہ ہم اس کی خبر دی ہے اور کوئی شر نہیں لے کہ ہمیں اسے اس آگاہ کیا ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور صحابہ کرام سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمبر صحت ان سے بڑھ محبت کروں دنیا میں کوئی نہیں ہے جب آپ صلی نے نہیں کی صحابہ کرام نے نہیں کی اور سر صحال نے نہیں کی اس مطلب ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے ایک بنیادی بات ہے پھر نئی چیز ہے جیسے ملاد النبی یہ جی نئی چیز ہے کیونکہ بہترین زبان میں تو, تو تھا ہی نہیں اور عبے دفاع نے اس کو ایجاد کیا ہے دین سے تعلق یہ دنیا سے تعلق ہے دین سے تعلق کس اعتبار سے کہ جیش میلاد النبی جب منایا جاتا ہے تو کسے منایا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نزدیکی ہو اور اس میں اجر و ثواب ملے جو کام عجر ثواب کے نی سے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل نہیں کیا جاتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں اس کی دلیل ہونی چاہیے تو دوسری شرط پوری ہوئی اس کی کو کوئی دلیل ہے قرآن جد کی آیت یا حدیث یا اجماع یا کچھ کچھ بھی نہیں ہے تو تین شرطیں پوری ہوئی اور جواب ملتا ہے کہ جشم الاد النبی جو ہے وہ بدایت ہے گمراہی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار پیمسلم فرماتے ہیں کل حدت حتم ہر ایک ایجاد کردہ چیز بدایت ہے کل بدا وی اور ہر بدا گمراہی ہے اور ایک روایت میں آئی کل النار اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے بعض لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم جیسے مناتے ہیں صرف فرق نہیں پڑتا اس, اس،, اس لفظ میں بڑی مصیبتیں ہیں اگر ہم تھوڑا غور فکر کریں آپ کو پتہ ہے جو شخص جشن ملاد مناتا ہے وہ زبان سے نہیں وہ اپنی حالت سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار پیام وسلم کی شان گستاخی اور صاحبہ کی شام میں گستاخی کر رہا ہوتا ہے کیسے جشن ملاد النبی جب خیر کا باعث ہے اور اجر صحاب کا باعث ہے تو پھر دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے یا تو اللہ کے پیارے پیام وسلم پیار جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے اگر جانتے تھے تو امر تک تو پہنچائے نہیں ہمیں نہ کوئی حدیث ملتی ہے نہ کوئی آیت ملتی ہے دور سے بھی کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا ہے اس مطلب یہ ہوا کہ ایک خیر خواہی اللہ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے امر تک نہیں پہنچائے یہ تہمت ہے اللہ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دین کے بعد اس کو چھپا کر گئے ہیں دنیا سے اور یہ تہمت لگانا بھی کفر ہے جائز نہیں ہے یاد رکھے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی اللہ تر حکم دیا ہے اس حکم کو بہترین طریقے سے اس پیغام کو بہترین طریقے سے پہنچا دیا ہے اور رسالت مکمل ہے اللہ کے پیارے پیام صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقص رسالت نہیں ہے کہ سب کچھ پہنچا دیا سوائے ایک چیز کے یا دو چیزوں کے ہرگز نہیں نے ایمان ہے جو کچھ بھی اللہ کا حکم تھا وہ مکمل طریقے سے پہنچا دیا ہے سارے کا سارا پیغام اور پھر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ علم نہیں تھا نب کیا آپس کا علم تو نہیں تھا جش ملاد النبی میں خیر ہے باعث برکت ہے ثواب ہے تو یہ تحمت ہے اللہ کے پیار, پیار پر جہالت کے تہمت ہے اور یہ بھی کفر ہے کیا آپ وسلم جاہل ہے نعوذ باللہ اگر زبان سے کہتے تو کافر ہو جاتے زبان سے کوئی ضرورت نہیں کرتا نہ تو یہ تہمت لگا سکتا ہے کہ آپ وسلم نے رسالت کو ناقص پہنچایا ہے اور نہ کوئی شخصیت تو مت لگا سکتے کہ علیہ وسلم جائز بھی لیکن اپنے کردار سے اپنے عمل سے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں میں ایک بات تو ہے یا تو علیہ وسلم جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے اور دونوں صورتوں میں ایک سے بڑھ کر دوسری بات زیادہ خطرناک ہے پھر صحابہ کرام جو اپنے اللہ تعالیٰ کے کی دین کے لیے وسلم محبت میں سب کچھ قربان کر دیا اگر نہیں کیا تو جشن نہ منا عجب بات ہے کوئی کہتے ان کو وقت نہیں ملا کوئی کہتے جنگیں بہت زیادہ تھی کوئی کہتے جہاد میں مصروف تھے کوئی کہتے اتنی مصروفیت تھی اگر یہ عبادت ہوتی تو میرے ایمان ہے کہ اپنا وقت یہاں پہ ضرور صرف کرتے کم سے کم سال میں ایک رات جشن مناتے تین سو راتوں میں سے ایک رات میں میسر نہیں ہوئی ان کو عجب سی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا ہے اپنے پیاروں کو محروم کر جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے رضامندی کی گواہی دی ہے رضا اللہ ان و ان ان کو تو نے محروم کیا اس خیر سے لیکن کئی صدیوں کے بعد اللہ نے توفیق دی ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے خود دشمن ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن ہیں جو صحابہ کرام کے دشمن ہے رافو کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور ان کے دل میں یہ الہام کہتے ہیں الہام ہوا ہے بزرگوں کو الہام ہوتا ہے یہ الہام ہوا ہے کہ تم جشن مناؤ میں تمہیں اس خیر سے نوازتا ہوں کوئی عقل مند یہ تصور کر سکتا ہے آپ مومن یا عالم کی بات کو چھوڑ دیں عقلمند کو عقلمند سے یہ سوال کریں کیا یہ ممکن ہے میرے بھائی واللہ اللہ کے تھوڑا سا اپنی آنکھیں کھولو اور جاگ جاؤ بات اتنی آسان نہیں ہے عام بات نہیں ہے ارے مناتے تو کیا ہوتے جہنی تو ہے ذرا خوشی کا اظہار کرتے ہیں آپ سلم کو ہم یاد کر لیتے ہیں یار تم کیسے مسلمان ہو سال میں ایک مرتبہ یاد کرتے اللہ کے پیار فیمر صاحب وسلم کو کیا یہی حق کہ اللہ کے پیارے صلی اللہ رسل وسلم کا کہ سال میں ایک مرتبہ یاد کر لیا وہ بھی بداعت کے ذریعے سے یاد کیا عجب بات ہے واللہ آئی کہتے تم تو گستاخ رسول ہو تمہیں کیا پتا آپ سے عظمت کیا ہے جشن مناؤ گے تو پھر پتہ چلے گا ارے ایسے عظمت آپ ہی کو مبارک ہو اگر یہ تعظیم ہے اللہ کے پیار پیام وسلم کی تو پھر آپ ہی کو یہ مبارک ہو ہم تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیامر وسلم کی تباہ کرنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے الکن تم الله ایک ہی راستہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا نزدیکی حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے فتح بونی میرے اتباع کرو یہ خب اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا اللہ تعالیٰ تم پہ راضی ہوگا اور, اور ایک راستہ اتباع کا ہے ابتدا کا راستہ نہیں ہے ابتدا کا راستہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث نہیں بن سکتا بلکہ بغض و نفرت کا باعث بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث بن سکتا ہے ہر اللہ تعالیٰ کی محبت اور باعث نہیں بن سکتا تمہاری گزارش ہے اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولو اور علم حاصل کرو دیکھ لو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے حق کو اپنا لو اور باطل سے دوری اختیار کرو اور جو لوگ حق پر قائم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر قائم رہنے کی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا والله واللہ اعلم